احت نام ہے وہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس پہ احتنامے کو پڑھ کے اس میں ہمیں بتا دو کوئی چیز نہ جائے خلاف شرع کوئی چیز ہے یہ بتا دو نہیں پڑھیں جب اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں اللہ کی ہم و سنا ہے تو نہ پڑھنے پر کیا دلیل میت میں نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سینے پہ نہیں بلکہ میت کو جب رکھیں قبر میں تو اس کے دہنی جانب ایک محراب کھود دیں اور محراب کھودنے کے بعد وہاں تبرکات رکھیں تاکہ میت جب سڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بیت بھی نہ ڈیشے صاحب سے اسے کھڑے ہو